اور اگر تم تعجب کرو تو اچنبھا تو ان کے اس کوہنی کا ہے کہ کی کیا ہم مٹی ہو کر پھر نہیں بن گئے وہ ہیں جو اپنی رب سے منکر ہوئے اور وہ ہیں جن کی گردنوں میں توک ہوں گے اور وہ دو زخ والے ہیں انہیں اسی میں رہنا